پرچے بہت زیادہ ہیں آج تو مختصر کرنا پہلا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے میں جب بھی اپنے بچے کا سبق سننے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرا وزو ٹوٹ جاتا ہے کیا میں بغیر وزو اس کا سبق سن سکتا ہوں اصل میں چھو کر کے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے میں طہارت کامل ضروری جیسے کوئی زبانی قرآن مجید یاد ہو لیکن آدمی پاک ہو بزو بھی نہ ہو تو مسلمان کی زبان پاک رہتی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر بھی سکتا ہے اور کوئی شخص جو ہے اس کی تلاوت کو سن بھی سکتا ہے البتہ قرآن مجید فرقان حمید کو مس کرنا ہاتھ میں لے کر پڑھنا یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ بے وضو کے قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں چھو سکتا اب اس کی دو ہی کیفیت میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پہ وضو نہیں ہے. آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں کوئی الگ سے کپڑا ہاتھ میں لے کر قرآن مجید پکڑ کر اور اس کو کہیں نقل مکانی یا کہیں اس کو رکھنا ہے تو رکھیں اس میں بھی بڑی تحقیق ہے جیسے یہ رومال ہے یا خاتون کا روپٹا ہے یہ بدن پہ موجود ہے یہ بدن پہ ہوتے ہوئے قرآن مجید کو ایسے پکڑ کر رکھنا یہ جائز نہیں اس لیے کہ یہ کپڑا چونکہ اس کے بدن پہ موجود ہے تو اس کے بدن کے حکم میں بالکل الگ کرے اس کپڑے کو اور اس کے بعد میں قرآن مجید کو پکڑ کر کہیں الگ رکھے اور سننے کے لیے پڑھنے کے لیے جس میں قرآن کو پکڑنا یا چھونا نہ ہو تو بے وضو کے جائز ہے قرآن کو چھو نہیں سکتا